ص الرحمن ورحم الحمد صحمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین شاہب فضائل درسن درس, درس نمبر 24 اور کتاب فضائل میر المعمنہ درس نمبر دس پہنچتی مبارکے توفیق حاصل تو توجوین حدیث نمبر کتاب اروین شیفینح حدیث نمبر نو اور انیس اور بیس فوئی تجماعتی مبارک نانے تھن جو پہ توفیقہ حصل اور علی امیر المعنین علیہ الصلاۃ وسلم خاف شانین رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص سے قصل بین صد اور حض امیر کبیر خافت سے خریبہ برقہ شعبین قلب صد اور قصل قال النبی صلی اللہ علیہ وََََََََ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے لگ گا گاہ رہو حبردامت یہ لفظ الا عربی زبان میں غافی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے غیر متوجہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہاں جی شعیب لوگوں کو جھگانے کے لیے عرب یہ لفظ بولتے ہیں اللہ کی کہ انچے آواز میں بولتے ہیں پھر اپنی مطلوبہ بات کو کر دیتے ہیں تو یہاں میں اللہ کے نبی ہمیں ہوشیار کریں امت کو ہم اعلیٰ مسمان آگار ہو تمہیں اس بات کے علم ہونا چاہیے تمہیں خبردار ہونے چاہیے ومن حب علیہ جس کسی نے بھی علیہ السلام سے محبت کیا وماد عالٰ حب محمد اور محمد علی محمد کے محبت پر قائم اور دائم رہ کر اس دنیا سے چل وسا تو اللہ کے نبی انتہائی قیمتی ہمیں ایک وعدہ دے رہے ہیں اور مارے انا کفیل ہو بالجنتی تو پھر اس شاخ کے لیے میں محمد اس کو بحث میں جان لے جانے کا ضامن ہوں میں کفیل ہوں میں محمد کفیل ہوں اس کو بحث میں لے جانے کا کفیل یعنی میں ضامن ہوں میں اس کا ہاں جی تو کتنی بڑی خوش نصبی ہوگا ہاں جی کہ اللہ کے نبی ہم سے وعدہ دے رہے ہیں جو شاس علیہ علیہ السلام سے سچے محبت کرے اور محمد وال محمد سے محبت کرے اور ان کی محبت پر قائم میں رہ کر ہاں جی دنیا سے چل بسے تو اللہ کے نبی وعدہ دے رہے ہیں انا کفیل ہو بال بال میں محمد اس کا ضامن ہوں اس کو جنت میں پہنچانے کا جنت تک جانے کا اذان گرامی یہ سب عالم محمد کی محبت میں یہ فضلتیں کیوں ہیں وجہ یہی ہے کیونکہ عال محمد محمد آل محمد اسی چیز کو چاہتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں علی اور آئم الدید اسی چیز کو چاہتے ہیں جو رسول اللہ چاہتے ہیں اور رسول اللہ اور آئمہ اسی چیز کو چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں ان کی مشیت دو چیزیں نہیں ہیں قرآن فرمعمات شاہ شاء اللہ تم نہیں چاہ سکتے وہی جو اللہ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی معیت اللہ کی میشیت ہے یہ اللہ کے دین کے حقیقی پاسدار ہیں اور ہمیں وہ صرف اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا رہیں اس وجہ سے ان عظیم حسیوں کی فضلت جو ہے اتنا زیادہ جو ہے بیان فرمایا کیونکہ انہیں کے کی اعتاط میں انہیں سے محبت محدت میں ہمارے نجات ہے حسین گرامی معرفت کے نظریے میں محبت ہوتے محبت کے نظیرے میں اعت ہوتے سچی محبت جہاں بھی ہوگا وہاں اعتعمت ضرور ہوتی ہے تو دنیا میں ہم جس کسی سے محبت کرتے ہیں اسی کی بات مانتے ہیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں تو یہی دین میں بھی یہی اصول ہے یہی اصول ہے شرما درس نمبر بیس جو, جو ہے ہی فرماتے ہیں لوحدست بالکل المعاون ما علی ہے حدیث نمبر بیس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر علی, علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا علی کی فضرت میں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ سب اگر میں تم لوگوں کو بیان کروں اور ان تمام فضائل کو وطع علا موزے فی اور ان سب کو زمین میں ایک جگہ خزانہ کروں تو حرمات زمین میں جگہ نہیں ہوگا اللہ احاذت را و علامہ مگر یہ کہ زمین پوری زمین کے اندر جتنی مٹی ان سب کو نکال کر پانی میں پھینکنا پڑے پوری زمین کا تو تب جا کے شاید دگا ہو جائے خزان گرامی آپ غور کریں کہ علیہ السلام کی کتنی فضائل ہیں علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السّلام کی فضائل کے بے نہایت ہونے کا ہمیں کتنے مختلف مثالوں سے سمجھا رہے ہیں اس سے پہلے شروع کے حدیث میں فرمایا تھا نا کہ سب سے پہلا حدیث علوم و مبارک عانوم تک اس میں رس اللہ نے فرمایا اگر دنیا کے تمام جو ہے درخت جو ہے قلم بن جائیں باغات میں موجود اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تمام انسان لہنے والا بن جائیں تمام جنات حساب کرنے والا بن جائیں روم اللہ کے نبی نے پھر بھی تم علیہ السلام کے فضائل کو گنتی نہیں کر پاؤ گے اس کا حساب نہیں کر پاؤ گے اس کا شمارت نہیں کر پاؤ گے اس طرح یہاں میں تمام وہ فضائل جو علیہ السلام کے والے میں اللہ نے نازل فرمایا اس کو اگر زمین کے اندر چھپائی کہیں خزانہ کریں تو پوری زمین کی مٹی نکال دیں ہاں جی اس کو پانی میں پھینکے پھر بھی جگہ نہیں ہوگا تو عجاح نگرہ یہ ہیں ان عظیم حسیوں کی فضلت ہاں جی تو یقیناً ان, ان سے محبت میں بھی فضلت ہے ان عظیم حسیوں کا مقام منزلہ حقیقی معنیٰ میں کل قیامت میں ہمارے لیے واضح و اشکار ہوگا تو میں دعاغ ہوں اللہ پروزگار عالم ہم سب کو محمد علی محمد سے سچی محبت مودت کے توفیہ فرمائے اور اس سچی محبت مادت کے نجے میں ہمیں اللہ وہ ان کی سیرت اور کردار رفتار گفتار قول فیل ہر چیز کو اختیار کرتے ہوئے معاشرے میں ایک صالح انسان کے عصد سے ایک ایک ایسا انسان جو اللہ کو بھی پسند ہو اللہ کے نبی کو بھی پسند ہو امیہ الویت علیہ السلام کو پسند ہو اللہ کے ملائکہ مقروین کو بھی پسند ہو ایک صالح انسان کی سچ ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنے کی عطا فرما فرواں نگارا اور ہماری کردار رفتار گفتار عامل دیکھ کر ہمارے ہر چیز لوگوں کے لیے نمنۂ عمل ہو اور لوگ جو ہے ہم سے لوگ صرف خیر کی امید کریں جس طرح محمد امعال محمد صرف خیر کی امید رکھتے تھے لوگ ہم سے کسی قسم کی شر نہ دیکھ پائیں اور ہم دیگر اسی سے تیرے بندگی کی توفیق چاہتے ہیں اور تو اسی سے مدد چاہتے ہیں آمین رب العلم